بسم اللہ علی صدری سورہ یونس کی آیات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے شاط فرمایا کہ نصیحت <تصفح> آ چکی ہے آگے فرمایا وہ اور یہ شفا ہے اس کی جو سینوں میں ہے سینوں میں کیا ہے دل تو دل کی بیماریوں کا علاج پرانے مجید ہے اب دل کی بیماریاں کون کون سی ہیں دل کی بیماریاں یہاں پر ہارٹ اٹیک انجائنا مراد نہیں ہے یہاں پر مراد ہیں نفاق شرک ٹھیک ہے حسد اور دل کی ایک بڑی بیماری بہت بڑی بیماری تکبر ہے میں رکھے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ میں سے کون کون تکبر نہیں کرتا لا ید خلول من کانا فی کل بھی ہی منل وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرے کے ہم وزن ذرہ سمجھتے ہیں نا ذرے کا وزن کتنا ہوگا آپ اسکیل میں نہیں لا سکتے اسے اس جتنا اس کے ہم وزن بھی کبر ہوگا جس کے دل میں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک شخص نے فورن سوال کیا اللہ کے کی رسول وسلم ایک شخص ایسا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں کیونکہ تکبر جو ہے نا عام طور پہ آپ نے اچھا پہنا ہو اچھی گاڑی پر بیٹھے ہو ٹھیک ہے آپ اچھا کھا رہے ہو تو دل میں آ ہی جاتا ہے تو شخص نے سوال کر دیا اللہ کے شخص چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں برانڈ پسند کرتا ہے وہ اس کا جوتا اچھا ہو تو کیا یہ بھی کبر ہوگا آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ کبر نہیں ہے ان اللہ جمیل یو الجمال اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے یہ تکبر نہیں ہے پھر آپ نے ڈیفائن کیا کہ تکبر ہے کیا اچھے کپڑے پہنو کوئی منع نہیں کرتا دین ہمارا اچھا جوتا پہنو کوئی منع نہیں کرتا اچھی سواری استعمال کرو دین ہمارا منع نہیں کرتا اچھا کھاؤ دین منع نہیں کرتا تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو تکبر یہ ہے کہ تمہارے سامنے حق آ جائے تو تم اس کا انکار کر دو اسے حق مانتے ہو نے فرمایا کہ کبر جو ہے یہ بطر الحق و وہ الناس ہے یعنی حق کو حق سمجھتے ہوئے اس کا انکار کر دینا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا اب مجھے بتائیے ہمیں سے کون شخص ہے جو اس والے تک سے بچا ہوا ہے ہمارے سامنے کتنی مرتبہ حق آتا ہے آتا ہے نا میں سے کتنے لوگ ہیں جو مان لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے ابو جہل سب سے بڑا متکبر شخص تھا ابو جہل سے کسی نے پوچھا ذاتی مجلس میں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو تو اس نے کہا بالکل سچ ہے حق تو حیران رہ گیا اس نے پوچھا پھر مانتے کیوں نہیں مان کیوں نہیں لیتے ابو جہل نے کہا تھا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ قریش کے شانہ بشانہ حاجیوں کی خدمت کی ہے حاجی جب بھی آئے انہیں کھانا پلانا ان کا خیال رکھنا ہم نے ساتھ ساتھ ان کے کام کیا ہے اگر آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو مجھے نیچے لگ کے رہنا پڑے گا یہ مجھے گوارا نہیں ہے اب یہ کیا تھا یہی یہ تکبر ہے کہ حق سامنے بھی آ جائے اور آپ اسے حق مانتے ہوئے انکار کرتے ہیں اور دوسرے کو حقیر سمجھنا ایک فیلنگ جو آپ اچھی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایمانداری سے مجھے بتائیں جو پیدل چلنے والے اور اس موسم میں خاص طور پہ آپ کو انسان لگتے ہو وہ دل میں ایک آ جاتی ہے تو دوسرے کو حقیر مت سمجھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے مزید ان اللہ تعالیٰ ان آیات پر بات کریں گے سبق کی طرف آ جاتے ہیں جی سبق ہم نے شروع کیا ہے اسم کا معرفہ اور نکرا ہونا معرفہ کی سات اقسام میں سے پانچ پڑھ لی ہم نے علم، ضمیر، اشارہ موصول اور الف لام والا معرفہ جسے ہم نے نام دیا معرف بل لام یعنی لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا اچھا یہاں پر ایک بات میں پہلے آپ کو سمجھا دوں آپ نے کہا جی یہ حمزات الوسل جس کا نام ہم نے رکھا ہے اسے ہم نے بلایا لام کو پڑھنے کے لیے تو اس کے بارے میں سن لیں کہ یہ ہر زبان والا کر لیتا ہے زبان اصل میں چاہتی ہے فلو زبان ڈیمانڈ کرتی ہے فلو اگر زبان میں فلو نہ ہونا تو پھر زبان زبان نہیں ہے اور عربی اتنی فلوئنٹ زبان ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس کے بارے میں اور فلو آپ کا رک جاتا ہے جب سکون آتا ہے پہلا حرفی ساکن ہے آپ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا تو آپ جتنے مرضی کی زبان دان ہیں آپ حمزہ کے بغیر لام کو پڑھ کر زور لگا کر پڑھیں تو ہل کتاب اور وہ آپ کی ساری زبان جو ہے وہ دری کی دھری رہ گئی ایسے ہی ہے نا تو ہر زبان والا کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک کہ یہ جو ہے ہمارے اردو زبان میں لفظ انگریزی کا لفظ ہے سٹیشن ایسے ہی نا ہم بڑے آرام سے پڑھ لیتے ہیں پنجاب والے حالانکہ آپ دیکھیں س. س. س. س. س. یعنی سین اسکول کے ساتھ ہے نا اسٹیشن اسٹیشن اسٹیشن لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں اسٹیشن اچھا کراچی والوں کو پرابلم ہوتی ہے لہذا وہ نا ایک الف لگا کے پڑھتے ہیں شروع میں ایسے ہے نا وہ کہتے ہیں اسٹیشن بڑے آرام سے پڑھ لیتے ہیں اسکول اسٹیشن اسکول آئی لگا دیا انگریزی میں شروع میں انہوں نے اس طرح پڑھ لیا پنجابی والے سے نہیں پڑھا جا رہا تھا اس نے ایس بھی ہٹا دیا پرابلم آ رہی تھی نا تو اس نے ایس بھی ہٹا دیا تو کیا بنا پیشن تو زبان چاہتی ہے فلو تو فلو کو برگاڑنے کے لیے آپ کچھ لگا بھی سکتے ہیں کچھ ہٹا بھی سکتے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے زبان پہ تو ارب کو پرابلم آ رہی تھی تو اس نے حمزاد الوسل لام ساکن کو پڑھنے کے لیے لگایا اوکے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر زبان میں ایسا پاسبل ہے اب میں آپ کو یہ ال کے بارے میں ذرا مزید کچھ باتیں بتانے لگا ہوں بہت اہم باتیں ہیں نوٹ کر لیجئے ال لیجیے الز اکول ال دیز اکول ٹو دی جیسے آپ دا بھی کہتے ہیں ٹھیک دی یا دا آپ لگانے میں ماہر ہیں ماشاءاللہ اللہ انگلش میں ہمارا مسئلہ رہا ہمیشہ کہ کہاں دا لگانا ہے دا کہاں دا نہیں لگانا ہے؟ ایسے ہی ہے نا مشکل ہی رہی نا کہیں ہم دی لگا دیتے تھے استاد کاٹتے تھا، نہیں یہاں نہیں لگنا ٹھیک جہاں دا نہیں لگاتے تھے وہاں لگنا ہوتا تھا تو اس چکر میں ہم ہمیشہ ہی پھنسے رہے کہ یار کہاں دا لگنا ہے کہاں دا نہیں لگنا پھر باہر ہم نے ایک ریزلٹ نکالا کہ انگریزی کا دی اور پنجابی کا دا جی تھے لگ لا ٹھیک ہے یعنی ریزلٹ نکلا کے ہر جگہ لگا دیں لگائیں آپ تو نوٹ کر لیں کہ یہ جو الز اکول ٹو دی اور دی آپ عام طور پہ لگاتے ہیں سپیسیفک کرنے کے لیے ایسے ہی نا مثلا آپ انگلش میں کہتے ہیں ا بک صحیح اور کہتے ہیں دا بک جب آپ دا بک کہتے ہیں تو اسے سے ملاقات کوئی اسپیسیفک کتاب ہوتی ہے کوئی اسپیسیفک کتاب وہ اسپیسیفک کتاب کون کون سی ہو سکتی ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے جس کا آپ کو اور جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو پتا ہو صرف آپ کسی کو کہتے ہیں یار آئی گیو یو دا بک تو سمجھ آ ہے اچھا وہ والی بک ٹھیک ہے نا ٹیچر میتھ کا آتا ہے کلاس میں اور آ کے کہتا ہے اوپن دا بک یا گیو می دا بک تو آپ اسے کبھی سوال کرتے ہیں سر آپ کون سی کتاب اسلامیات کی یا انگلش کی میتھ کا ٹیچر کر کہتا ہے گیو می دا بک تو دا بک سے مراد کون سی ہے میتھ کی بک ہی ہے نا یعنی یہ اسپیسیفک ہوگی میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹ دروازہ پور میں کہتا ہوں کلوز دا ڈور کلوز دا ڈور اب آپ باہر والا گیٹ بند کرنے چلے جائیں is it possible یعنی جو آپ کے سامنے ہے یہ اسپیسیفک ہو گیا تو یہ سمپل سا اصول ہے کہ آ بک اینی بک مینس اینی بک اور دا بک مینس اسپیسیفک بک اوکے جی یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ال جو ہے وہ دی کے اکولیٹ ہے اب ایک کام آپ نے کرنا ہے میں آپ کو نکرہ ایسے دیتا ہوں آپ نے انہیں نا مارفا بنانا ہے آپ کو پتا چل گیا ہے کہ نکرہ سے معرفہ کیسے بنتا ہے جی کلم نکرہ ہے نا جی اسے معرفہ بنائے الم ماشاء اللہ ہاں جی حق نکرہ ہے اب آپ نے اپنا نہیں سوچنا حق بھی نکرا حق اگر کسی کا نام ہے حق نواز پھر تو وہ ہے مارفا ورنا ہک ہے مارفا دیکھنے کے لیے آپ نے اس میں فٹ کر کے دیکھنا ہے یار ٹھیک ہے ہاں جی ہک نکرا مارفا بنائے الق اوکے جی اچھا جی اس کے بعد آگے ہیں اگر میں آپ کو دے رہا ہوں کرسی نکرا السی اس کے بعد ایک اور لفظ دے رہا ہوں آپ کو مجھے بتائیے جی ذکر نکرا ہے نا نکرا اسے مارفا بنائے جی ہے کیا کہہ رہے ہیں ال لگانا ال لگانا ہے نا تو ال لگا دیا آپ پڑھیں گے کیسے اسے پڑھیں گے کیسے اسے ہم پڑھیں گے ازکر اس کو ہم پڑھیں گے ازکر اور اس طرح پڑھنے کے لیے ہمارے لیے سہولت کر دی گئی ہے کہ لام کے اگلے لیٹر پہ شد ڈال دیتے ہیں جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لام نہیں پڑھنا آپ نے یہ ہمارے لیے انہوں نے کر دیا اوکے جی اچھا آگے چلیں ہاں جی علیم لام لگائیں از زکات ذا پہ انہوں نے ش ڈال دی کہ لام نہیں پڑھنا اوکے اسی طرح سوال پہ انہوں نے شڈل ڈال دی کہ لام نہیں پڑنا یہ ہمارے لیے انہوں نے کیا اور جہاں پر لام پڑھنا تھا وہاں انہوں نے کیا, کیا لام کے اوپر سکون ڈال دیا فالو کر رہے ہیں نا میں نے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے. کہ نہ شد ڈلیو نہ اسکون ڈلاؤ پھر بھی آپ صحیح پڑھ رہے ہو مزہ تو تب ہے نا فالو کر رہے ہیں؟ یعنی ایسے لکھا ہوا ہو اور میں کہوں جی پڑھ کے بتائیں تو آپ کنفیوز نہ ہو کہ اس کو میں نے الرجول پڑھنا ہے یا ارجول پڑھنا اس کا میں حل دینے لگا آپ کو سمجھ آ گی نا یعنی کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا ہوگا آپ پڑھیں گے اور صحیح پڑھیں گے یعنی ہم اب یہ فائنڈ آؤٹ کرنے لگے ہیں کہ ال کے لام کو کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا ال کے لام کو کب پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا کوئی آپ سے پوچھتا جی الام کو کب پڑھنا ہے ال کے لام کو کب پڑھنا ہے؟, ہے آپ ایک جملہ سنا دینا ہے آپ نے اسے ایک جملہ سنا دینا ہے جملہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے حق کا خوف عجب غم ہے کوئی آپ سے پوچھتا ہے جی ال کے لام کو کب پڑھنا ہے آپ کا جواب کیا ہوگا حق کا خوف عجب غم ہے ٹھیک اسے نہیں سمجھ گا لیکن آپ کا کنسپٹ 100% پرسینٹ کلیئر ہوگا ان شاء اللہ تعالی کیسے کلیئر ہوگا آپ سمجھ لیجیے اس بات کو یہ دیکھیں جی یہ کیا ہے ہا یہ ہے کوف یہ کاف ہے یہ الف ہے یہ خو یہ واو یہ فا یہ آئن یہ جیم یہ با یہ غین یہ میم یہ ہا اور یہ یا کتنے لیٹرس ہیں یہ فورٹین <تصفح> فورٹین گویا فورٹین لیٹر ایسے ہیں کہ جب بھی کوئی لفظ ان فورٹین لیٹر میں سے کسی لیٹر سے شروع ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اور پھر الف لام آئے تو لام کو پڑھنا چیک کریں لام پڑھ رہے ہیں نا ہاں لام پڑھ رہے ہیں کاف لام پڑھ رہے ہیں کاف ٹھیک ہے لام پڑھ رہے ہیں نہیں سواد اس میں ہے لام پڑھ رہے ہیں نہیں زا اس میں ہے اچھا جی اب مجھے بتایا لام پڑھنا کہ نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا کیونکہ را اس میں نہیں ہے ٹھیک تو مجھے ایک بات بتائیں میں آپ سے کہتا ہوں جی یہ جی, ہ کاف کاف الف خا باو, یہ چودہ حروف یاد کر کے مجھے سنائیں سنا دیں گے چودہ حروف حروف یاد کر لیں گے نہیں نا لگے نہ دو دن لے لیں میرے سے یہ چودہ حروف نہیں آپ یاد کر سکتے لیکن جملہ آپ سب کو یاد ہو گیا جملہ یاد ہو گیا نا کیا ہے جملہ ہکا خوف ہاں جی عبد لام کے لام کو کب پڑھنا ہے کا خوف ہے فروخ بھائی لام کے لام کو کب نہیں پڑھنا اتنی لمبی بات نہیں میں نے جواب دیا جب حقا خوف غم نہیں ہے ٹھیک ہے جب حکا خوف ہے تو ال کے لام کو پڑھنا ہے جب کا خوف و جب غم نہیں ہے تو الف الف لام کے لام کو نہیں پڑھنا اب میں آپ کے سامنے لفظ لکھ رہا ہوں بغیر حرکتیں ڈالے بغیر شت بغیر لام پہ سکون ڈالے پڑھ لیں گے نا ٹھیک ہے آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہکا ہوا جم ہم ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو لام پڑھ دیں اور اگر نہیں ہے تو لام نہیں پڑھیں کے بات چیک کرنا ہے نا हाँ जी पढ़ेंगे पढ़ें अलवहा वेरी गुड हाँ जी हक्का हो जब हम है नहीं है तो लाम नहीं पढ़ेंगे लफ्ज को क्या पढ़ेंगे अतवाब अतवाब جی الہدا ہاں ہک ہوجوغم ہے ٹھیک ہو گیا آگے آئے اللہ کے نام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی ہاں جی الستار استار کیوں حقہ حک اجوگم نہیں ہے اور آئے ہاں جی الجبار کیوں حقہ الجار اوکے جی لے جی آخری دو لفظ بس آخری دو لفظ عبداللہ صحیح پڑھنا تمہاری کمر تو ٹھیک ہو ہوں نا میں کمر والا ہی ہے نا یہ ہے امل کمر پکی بات لام پڑھنا کیوں شابس ہاں جی عبد الرحمان یار پڑھو اشمس لام نہیں پڑھا کیوں کیونکہ ہکا ہاؤ و جبم نہیں ہے ماشاءاللہ لیں جی یہ دو لفظ جو ہیں نا الکمر اور اشمس صحیح اس اعتبار سے یہ جو چودہ حروف ہیں نا ہکا خوف و جبغم ہے ان کو کہا جاتا ہے کمری حروف یہ حروف کیا کہلائیں گے کمری <سؤال> حروف کیونکہ کمر میں لام پڑھا جا رہا ہے صحیح اور جو اس کے علاوہ باقی چودہ حروف ہے نا کل اٹھائیس ہے نا کل اٹھائیس ہے نا تو چودہ یہ آ تو باقی چودہ ہی بچے نا تو باقی جو چودہ ہے نا وہ شمسی حروف کہلاتے ہیں ایک کمری حروف کمری حروف کون سے حق کا حوف عجب غم ہے اور شمسی حروف کون سے حق کا حوف عجب غم نہیں ہے الکتاب معارفہ اس کے مجھے پارٹس بتائیں حمزہ حمزہ وصل اور لام لام تعریف یہ جو حمزہ وصل ہے نا یہ کیوں آیا ہے لام کو پڑھنے کے لئے لام کو پڑھنے کے لئے لائیا کیا اب ہوا ایسا الکتاب سے پہلے ایک لفظ آ گیا ال الکتاب سے پہلے لفظ آ گیا زالی اب جب آپ اسے ملا کر پڑھیں گے تو آپ اسے ایسے پڑھیں گے زالکا الکتاب نہیں نا ایسے نہیں پڑھیں گے نا آپ کیا پڑھیں گے زالی کل کتاب تو گویا اب حمزت الوصل کی ضرورت نہیں رہی نا پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہوئے حمزت الوصل کی اب ضرورت نہیں رہی لیکن اتنے بھی انسان کو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ضرورت پڑی تو حمزت الوصل کو بلا لیا تھا اب ضرورت نہیں رہی تو اسے کہا جاؤ نا تو حمزت الوصل کو کہا جائے گا کہ آپ تو رکھیں بس آپ کی حرکت جو ہے وہ ہٹ جائے تو گویا حمزات الوصل اب آپ کے پاس الف کی صورت میں لکھا ہوا رہ جائے گا پڑھیں گے ضالی کل کتاب ہی لیکن لکھتے وقت حمزات الوصل علیف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا آپ کے سامنے یہ لفظ آپ نے پڑھا کیا پڑھا اس کو آپ نے شمس اس سے پہلے آ گیا باؤ زبر کے ساتھ ملا کر کیا پڑھیں گے وشمس شمس تو وشمسی وضحاہ تو ساری چیزیں جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ ساری پریکٹیکل ہے الحمدللہ للہ مجید میں آپ کو سب نظر آئیں گی انشاءاللہ شاء اللہ بات سمے اب ایک اور اہم بات کر کے میرا ٹاپک ختم ہو جاتا ہے تقریبا اور اہم بات یہ ہے کہ ال انہوں نے سوال کیا تھا کہ ال کے مانا ہم کیا کریں گے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سپیسیفک کرنے کے لیے آتا ہے خاص کرنے کے لیے لیکن کوئی نہ کوئی معنی تو ہونے چاہیے نا جس سے ہمیں میننگز پتا چلیں تھوڑے بہت اندازہ ہو جائے تو ال کے دو موٹے میننگز آپ نے یاد رکھنے ہیں دو موٹے میننگز جو آپ کو ہیلپ کریں گے انشاءاللہ شاء قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایک معنی میں نے آپ کو بتا دیے ال کے ایک مانا ہے خاص یعنی کوئی خاص کسی خاص کی بات ہو رہی ہے اور ال کے ایک مانا ہے اس کے لیے آپ کو ایک میرے سوال کا جواب دینا پڑے گا میں آپ کے سامنے انگلش کا ایک جملہ لکھ رہا ہوں اور آپ سے میں سوال کروں گا کہ یہاں پر دی کے یا دا کے کیا معنی ہے صحیح جملہ ہے دکا گیوز ملک دکاؤ گیوز ملک اب دکاؤ لگا ہوا ہے نا اب دکاؤ کے مانا کیا ہیں خاص گائے اگر آپ ترجمہ کریں دا کا مانا خاص تو اس کا کیا مطلب ہے خاص گائے دودھ دیتی ہے عام گائے دودھ نہیں دیتی اس کا مطلب یہی ہوا نا لیکن کیا ایسا ہے اس جملے کا کیا مطلب ہے تمام گائیں دودھ دیتی ہیں دا کاؤ مل کا مطلب ہے تمام گائیں دودھ دیتی ہیں فالو کر رہے ہیں نا تو گویا ال کے نا تو جہاں بھی ال آئے گا وہاں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ایک تو مراد ہو سکتا ہے کوئی خاص کی بات ہو رہی ہے یا تو یا پھر تمام کی بات ہو رہی ہے کسی خاص کی بات ہو رہی ہے یا تمام کی بات ہو رہی ہے اور میں پرو کرتا ہوں سوت الفاتح پڑھنی شروع کی آپ نے کیا لکھا ہوتا ہے الحمد ترجمہ کیا ملتا ہے تمام تعریف تمام کے لیے کوئی لفظ ہے تمام کے لیے کوئی لفظ ہے نہیں کہاں سے لیا آپ نے تمام کا مفہوم اس ال کے ذریعے سے کہ تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کے لیے اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کوئی خاص تعریف اللہ کے لیے ہے ترجمہ کیا تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے اور یہ جو حمد کا لفظ ہے نا اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیں ہمت کا لفظ جو ہے اس کے معنی صرف تعریف کے نہیں ہے تعریف کے لیے نا عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے مد جسے ہم اردو میں کہتے ہیں مداح تو اردو میں مدہ ہم بولتے ہیں عربی میں لفظ ہے مد تاریف کے لیے مد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور تعریف ویسے بھی عربی کا ہی لفظ ہے ہمد جو ہوتی ہے نا حمد یہ ایکچولی مد اور شکر کا مجموعہ ہے مد اور شکر ان کو ملا دیں نا تو ہمد بنتی ہے لہذا یہاں سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ اردو میں آپ ہمد کا ترجمہ ایک لفظ میں نہیں کر سکتے آپ کو دو لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے تو میں بات کر رہا تھا کہ حمد جو ہے اس کا اردو میں ایک لفظ میں ترجمہ ممکن نہیں ہے کیونکہ تعریف جو ہے نا تعریف آپ ہر اس چیز کی کر سکتے ہیں جس کا آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو آپ کے پاس سے ایک خوبصورت سی گاڑی گزری آپ نے دیکھا اور کہا یار کیا گاڑی ہے اس گاڑی کا کوئی فائدہ ہے نہیں نا آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں نا آپ نے تعریف کر دی اس کی شکر ہوتا ہے جس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے گاڑی رکے آپ کے پاس آ کے ٹھیک ہے آپ کو کہہ جی تشریف رکھے میں آپ کو چھوڑ کے آتی ہوں وہاں تک اب آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالی کے لیے یہ دونوں چیزیں بولی جاتی ہیں تعریف بھی اور شکر بھی تو اسی ترجمہ کیا جاتا ہے تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے اسی کی اگزامپل اور میں دیتا ہوں آپ کو آپ نے سوت الاسر بہت دفعہ سنی ہوئی ہے آپ کو سوت الصرف ملتا ہے ول اصر انسان تو انسان سے مراد کوئی خاص انسان آپ ترجمہ کہتے ہیں تمام انسان نقصان میں تمام انسان نقصان میں اوکے جی اچھا اب یہ کیسے پتا چلتا ہے آپ کو یہ کانٹیکس سے پتہ چلتا ہے یہ کانٹیکٹ سے پتہ چلتا ہے جیسے نبی سم کی میں حدیث آپ کو سنائی تھی آپ سر فرمایا کہ من کرا حرفا من کتاب اللہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک بھی حرف پڑھا تو فلاح ہسانا تن حسنا حسنا نکرہ نکرے مارفا نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے نکرا ہے نا نقرا. اس کے لیے ایک نیکی ہے پھر آپ نے فرمایا ول ہسن اب ماروا ہوگی یعنی اب آپ فرما رہے ہیں کوئی خاص نیکی نہیں وہی نیکی جس کا پیچھے ذکر ہوا انگلش میں کیا کہتے ہیں دیر کینگ ا کینگ دیئر واضح کیا مطلب ہے کوئی بادشاہ تھا اب جب آپ نے اس بادشاہ کو دوبارہ ذکر کرنا ہے نا تو آ کنگ کہہ کے نہیں ذکر کرتے کیا کرتے ہیں دا کنگ ہیڈ ٹو سنز اب آپ یہ نہیں تجمہ کریں گے تمام بادشاہوں کے دو بیٹے تھے کانٹیکٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ اب دا کنگ سے مراد ہوئی بھاشا پیچھے گیا اس کا ذکر ہوا ہے نا اس بادشاہ کے دو بیٹے تھے تو یہ دا نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے جو سیدھی سی بات ہے ٹھیک تو یہ آپ کو عربی میں بھی تنگ کر سکتا ہے لیکن آپ کو بس اتنا ہی اس لیول پہ رہنا ہے کہ آپ نے جب دا لگا ہوا دیکھا نا یعنی ال لگا ہوا دیکھا تو آپ نے پہچان لینا ہے کہ یہ اسم جو ہے ہے یہ اسم مارفا ہے تو مارفا کی پانچ اقسام میں نے آپ کو پوری کر دی ہیں لیں جی اب میں عبداللہ سے ایک سوال کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے عبداللہ آپ سے سوال یہ ہے کہ معرفہ بنانا آ نا بنانا بنا لوگے نا شابش لفظ دوں پکی بات شابش اور آپ کو شمسی کمری بھی پتہ چل گیا صحیح ہے نا ہکا خواہ کمری ہے اور باقی شمسی ہے ایسے ہی ہے نا چلو شابش بتاؤ پھر ہاں جی کیا لکھا ہے میں نے ہاں شا یہ بناؤ اچھا حق کا وہ جب ہم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ذا پہ شد آئے گی ہے نا ہاں تو پڑھو از ٹھیک ہاں عبدالرحمان ٹھیک بولا ہے اس نے ٹھیک بولا ہے اچھا ہسن سر پہلے میں پوچھ لوں جی ہسن شہبش آپ خیال میں ان بچوں نے صحیح کیا کام سئیید اس کو الف لام لگایا اور بولا از زئید الزد نے بولا ٹھیک بولا انہوں نے ٹھیک بولا نا ہاں جی صحیح بولا صحیح بولا ویری گڈ ہاں جی نہیں صحیح بولا کیوں آہ ماشاءاللہ ال کس پہ لگاتے ہیں بیٹا ال کس پہ لگاتے ہیں کس پہ لگاتے ہیں حسن کس پہ لگاتے ہیں ال ہم کیوں لگاتے ہیں نکرا کو مارو بنانے کے لیے ٹھیک ہے نا تو جو معرفہ ہے آپ اسے معرفہ بنا رہے ہیں یار آپ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ آپ ذہین لوگ ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ فیصلہ آباد میں دیکھیں آپ کو ملے گا المکہ ٹریولز ملتا ہے نا مکہ تو پہلے ہی معرفہ تھا یار کسی معرفہ پہ آپ ال لگا سکتے آپ نہیں لگا سکتے اگر اہل زبان لگا دے ارب لگا دے تو وہ لگا سکتا ہے کیوں اس کا جواب یہ کہ ایک مرتبہ ساتھ نے کلاس میں پوچھا کہ شیر انڈے دیتا ہے کہ بچے تو ایک بچے نے بڑا پیار جواب دیا اس نے کہا کہ سر شیر جنگل کا بادشاہ ہے انڈے دے یا بچے دے ٹھیک تو جو زبان دان ہوتا ہے نا زبان بولنے والا وہ زبان کا بادشاہ ہوتا ہے بادشاہ کو بھی بوجھ سکتا ہے بادشاہ کو بھی بوجھ سکتا ہے نہیں نا تو عرب کو کوئی نہیں پوچھ سکتا ہاں عرب نے اگر کسی معرفہ پہ ال لگا دیا نا تو ہم نے اس کا وہ ال والا معرفہ بھی قبول کرنا ہے اور عرب نے لگایا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اکثر آپ جمعے کے خدمے الفاظ کہ الحسن والحسین ٹھیک ہے یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ عرب نے ال اللہ گایا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ال گایا ہوا ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ال لگایا ال الباس کہتے ہیں وہ تو عرب لگا دے اوکے پاکستان کے ساتھ وہ لگاتا ہے الباکستان اوکے جی الاکستان اشام اوکے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے زبان دان پہ آپ نے نہیں المکہ بنا دینا جہاں عرب نہیں لگاتا وہاں آپ نے نہیں لگانا جہاں ارب اگر کسی مارفا پہ ال لگا دیتا ہے تو آپ نے اس کا وہ ال قبول کر لینا ہے. یہ ایک اہم پوائنٹ تھا یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا اب جیسے نام ہے صالح صالح علیہ السلام کا نام ہے صالح تو وہاں قرآن میں آپ کو کہیں بھی صالح صالح نہیں ملے ملے گا گا وہ نام صالح ہی ملے گا. Okay. اگر, ہاں, اگر صالح صفت کے طور پہ لے رہے ہیں تو آپ اصالحے کر سکتے ہیں جمیل نام ہے کسی کا تو آپ اس پہ ال نہیں لگائیں گے کہ الجمیل الجمیل سویٹس ٹھیک ہے ہمارے لگا لیں گے لیکن ہاں جمیل اگر خوبصورت کے معنی میں تو اس پہ آپ ال لگا سکتے ہیں صفت کے معنی, معنی میں لگ سکتا ہے رحمان, رحمان, ہاں رحمان جو ہے نا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رحمان کے بارے میں ایک رائے ہے ایک رائے ہے رحمان کے بارے میں کہ صرف اللہ کا نام ہی ہے صحیح ہے اللہ کے نام ہے اور اس پہ لگا ہوا ہے اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں نا اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کے ساتھ ال لگا دینا تو وہ اللہ کا نام بن جاتا ہے ال الے جتنے بھی اللہ کے نام ہیں نا اللہ کا ایک نام ذاتی ہے اللہ باقی سارے اس کے صفاتی نام ہے ٹھیک ہے المؤمن یہ سارے صفاتی نام ہیں تو صفات کے ساتھ ال لگا دیا جائے تو نام بھی وہ بن جاتا ہے اوکے جی؟ وہ اللہ کے ساتھ مطلب یہ خاص چیز ہے باقی اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے تو الحمد جی ہم نے تین چیزیں اسم کے بارے میں پڑھ لی ہیں کل چوتھی پڑھ کے آپ اس قابل ہوں گے کہ منڈے کو جب آئیں گے نا تو آپ جملہ بنا رہے ہوں گے عربی میں اور جملہ بھی صحیح بنا رہے ہوں گے بنا تو دیں گے آپ ٹھیک <laughs> ہے ایک ہے صحیح بنانا جی <laughs> نہیں تعریف ہی کرتا ہوں جی ماشاءاللہ اللہ تعریف ہی کرنی ہے میں نے آپ کی کیونکہ ہمارا حال یہ ہے نا کہ وہ ایک شخص مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ جی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی انہوں نے کہا ہاں کہتے میں نے پڑھی ہوگی ٹھیک ہے جی تو میں پڑھی نہیں ہوگی تو بات وہی ہے آپ ماشاءاللہ بنا لیتے ہیں اب وہ بنا یا نہیں بنا یہ پھر مولوی صاحب بتائیں گے آپ کو کہ صحیح بنا یا نہیں بنا تو میں آخری دو منٹ میں اس تیزی سے ریوائز کر دوں کہ ہم نے تین چیزیں کیا پڑھی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کل ہم نے اسم کی فنشنگ کرنی ہے کل ہم نے اسم کو فنش کرنا ہے صحیح اسم عربی زبان میں نام ہو سکتا ہے کسی شخص کا کسی چیز کا کسی جگہ کا کسی کام کا اسم میں ضمیر بھی شامل ہے چاہے وہ شخصی ہو پرسنل ہو چاہے اشارہ کرنے والی ہو چاہے ریلیٹو ہو اس میں ایجیکٹو بھی آ سکتے ہیں سمپل ایجیکٹو بھی آ سکتے ہیں کلرز والے بھی آ سکتے ہیں کمپیرٹیو سلیٹو والے بھی آ سکتے ہیں اور دوسرے بھی آ سکتے ہیں جو ہم نے دیکھے اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے چار چیزیں اچھی طرح جاننی ضروری ہیں جن میں سے تین ہم پڑھ چکے ہیں جنس عدد وسط جنس کا مطلب ہے عربی زبان میں استعمال جو بھی اسم ہو رہا ہوگا وہ یا تو مذکر ہوگا یا مونس یا پھر اس کا استعمال مذکر یا مونس کے طور پر ہو رہا ہوگا آپ نے اسم کو فوکس کرنا ہے مونس پہچاننے پہ مونس پروف کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر مونس پروف ہو جاتا ہے تو مونس ہے ورنہ مذکر اس مدد مطلب کے اعتبار سے یا واحد ہوتا ہے یا مسن ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے ایک کے لیے واحد مسنّا دو کے لیے اور دو زائد کے لیے جمع مسنا بنانے کے لیے آپ کو آنی اور آئنی کی آوازیں نکالنی پڑتی ہیں کلم کلم آنی کلم آئنی جنہ جنت آنی جنت عینی جمع دو طرح کی ہوتی ہے مقصر اور سالم مقصر وداؤٹ فارمولا کوئی فارمولہ نہیں ہے وہ یاد ہی کرنی پڑنی ہے آپ کو سالم کا فارمولہ ہوتا ہے لیکن سالم مذکر کی الگ فارموے سے بنتی ہے مونس کی الگ فارمولہ سے بنتی ہے مذکر کی بنتی ہے دو آوازوں کے ساتھ اونا اینا اور یہ صفات کی ہی بنتی ہے زیادہ تر صالح سالح سالحینا مسلم مسلمونا اونا مسلم منافق منافک منافک اونا اور مونس میں سمپل فرمول ہے کہ مونس چاہے صفت ہو چاہے گولتا والا لفظ ہو گولتا ہٹا کر الف اور لمبی تا لگانے سے جمع سال مونس بن جاتی ہے طالبات مسلمات مومنات آپ خوبصورت آیات قرآن مجید کی دیکھ سکتے ہیں نل مسلمینہ ول مسلمات ول مومنینا ولمنات تو آپ کو بڑا خوبصورت کمبینیشن جمع مذکر مزکرمس کا ملتا ہے اوکے جی اسم کی تیسری اہم بات اسم کا معرفہ نکرا ہونا ہے اگر آپ معرفہ نکرا نہیں پہچانتے نا تو آپ جملہ صحیح نہیں بنا سکیں گے ٹھیک ہے صحیح نہیں ہوگا بنا تو سکیں گے آپ ماشاءاللہ پھر میں تعریف کر دوں آپ کی بنا تو لیں گے آپ لیکن صحیح نہیں بنے گا کیونکہ شرط ہوگی کہ جملہ بنانے کے لیے پہلا لفظ معرفہ ہونا چاہیے یہ جملہ بنانے کی شرط ہوگی اگر آپ کو معرفہ نکرا نہیں آتا تو آپ کیسے جملہ بنائیں گے اوکے ٹھیک ہے نا پھر وہی ہوگا جو عبداللہ نے کیا آج صحیح تو اس لیے معرفہ کی پانچ اقسام ہم نے پڑھ لی ہیں علم زمیر اشارہ موصول اور لام والا مار اوکے جی صرف اگر اتنا ہی آپ ذہن میں رکھیں تو کافی ہے اس سے زیادہ ذہن کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دیں ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا کنفیوز ہوں گے میری کتاب کا اگلا لیسن کبھی کوئی پڑھ کے نہ آئے اگلا لیسن کوئی نہ پڑھے جو پڑھ لیا ہے وہ پڑھ لے لیکن اگلا پڑھ کے کبھی نہ آئے ورنہ کتاب میری ہی ہے فائدہ آپ کو بالکل نہیں ہونا ٹھیک تو یہ خاص سب تو ابھی ٹیچر کہتے ہیں اگلا سبق پڑھ کے آنا لیکن اس کلاس میں ٹیچر یہی آپ کو کہے گا کہ اگلا سبق بالکل نہیں پڑھنا آپ نے دیکھنا بھی نہیں ہے پچھلا لیں تو ان اللہ تعالیٰ کل اسم کی فنشنگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی صبح نے دیکھا ارشد